یونس بن یزید نے خبر دی انہیں عقیل نے انہیں ابن شہاب نے انہیں عروا نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ روا دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے یہ زود ہضم بھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سو